نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره الطلاق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا حدود اللہ, ومن يتعد حدود اللہ نفسه لا صدق الله العظیم میں نے کسی موقع پر یق کیا تھا کہ قرآن مجید میں یہ مکی اور مدنی صورتوں کا جو مزاج ہے اس میں جو ایک فرق ہے اس کی تاثیرات میں جو فرق ہے واقعہ یہ ہے کہ وہ اس دورہ قرآن ہی میں سمجھ میں آتی ورنہ آدمی جب پڑھتا ہے تھوڑا تھوڑا کرتا ہوا پڑھتا ہے تو وہ ساری چیزیں اس تیزی کے ساتھ اس سیکوینس کے ساتھ سامنے نہیں آتی بہرحال مکی قرآن کی اپنی ایک شان ہے مدنی صورتوں کا اپنا ایک رنگ ہے اس کو میں نے تعبیر کیا تھا کہ دو جنتیں ہیں قرآن میں جنتان ایک مکی جنت ہے ایک مدنی جنت ہے تو ہم مدنی جنت کی سیر کر رہے ہیں آٹھ سورتیں ہم پڑھ چکے ہیں اب جو آخری دو سورتیں رہ گئی ہیں اس گلدستے کی یہ دونوں نہایت حسین جوڑے کی شکل میں ہیں یہاں جو علامت ہے جوڑا ہونے کی وہ پہلی تو ایک ہے ظاہری دونوں سورتیں شروع ہوں گی سورہ طلاق بھی سورہ تحرین بھی یا یوہن نبی, نبی دوسری یہ کہ دونوں کا موضوع جو ہے وہ اسلام کا معاشرتی نظام ہے اسلام کا معاشرتی نظام اور خاص طور پر آئلی نظام آپ کو معلوم ہے اس کی اتنی اہمیت ہے کہ سورہ بقرہ سے بات شروع ہوئی چار ٹکو وہاں پر مفصل انہی موضوعات پر آئے پھر سورہ نساء میں مفصل ویسے آئے پھر یہ کہ سورہ نور میں سورہ احذاب میں پھر مجاگرہ میں ہم نے دیکھا کہ ایک مسئلہ آ زہار کا اور اب یہاں پر دو صورتیں مکمل آ رہی ہیں اس دس صورتوں کے مجموعے میں بھی تو اسے اندازہ ہونا چاہیے کہ اس آئلی قوانین کا اور معاشرتی جو ویلیوز ہیں اسلام کی ان کی کتنی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان میں جو دو جوڑے کے جو یہ دو فرد ہیں تو گھریلو زندگی میں دو امکانی صورتیں پیدا ہوتی ہیں ایک تو گوتدل گوتدل تو یہ ہے کہ جو اللہ کے حقوق ہیں ان کو فائد رکھا جائے اس کے نیچے جو اللہ نے حق شوہر پر بیوی کا رکھا ہے وہ بیوی ادا کرے جو بیوی پر شوہر کا فرض ہے وہ شوہر جو ادا کرے تو یہ فرائض اور حقوق کا ایک توازن ہے جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے اگر یہ توازن خوبصورتی سے چل رہا ہے حدود اللہ جو ہیں وہ ٹوٹ نہیں رہی ہے کہیں اس میں کوئی رکھنا پیدا نہیں ہو رہا ہے شوہر بھی بیوی بی بھی اپنے فرائض دینی کو ادا کرنے میں لگے ہوئے ہیں چاہے ان میں ہائر لیول پر جا کر تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے جو عام زندگی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے نماز عورت کو بھی پڑھنی ہے مرد کو بھی پڑھنی ہے زکوٰۃ مرد کو بھی دینی ہے عورت کو بھی دینی ہے روزہ عورت کو بھی رکھنا ہے مرد کو بھی رکھنا ہے حج جو ہے وہ جو فرض ہے اس کے بعد دعوت و تبلیغ میں آگے تھوڑا سا فرق ہو جائے گا کہ عورتوں کا دائرہ محدود ہو جائے گا وہ مردوں میں جا کے دعوت و تبلیغ نہیں کریں گی خواتین میں کریں یا اپنے محرم مردوں میں کریں لیکن فرضیت قائم رہتی ہے اور اس سے اوپر جا کر تیسرے لیول پر اور ذرا بالواستا ان کا معاملہ ہو جاتا ہے مردوں کے ذریعے سے وہ اقامت دین کی جو میدان کے اندر معاملے ہیں جنگیں ہیں اور میدان میں جا کر مقابلے ہیں وہاں ان کا جو رول ہے وہ بلواسطہ ہو جائے گا ان کے بیٹے ان کے بھائی ان کے شوہر شوہروں کو زیادہ سے زیادہ وہ آزادی دیں انہیں ریلیو کرے اپنے بوجھ سے اولاد کی پرورش کا بھی سارا بوجھ اپنے اوپر لے لے شوہر کا حصہ جو ہے وہ بھی خود ادا کریں تاکہ شوہر یقسو ہو کر اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے اقامت دین کی جد و جہد میں لگا سکے تو یہ تو ہی ہے نارمل جو چاہیے اب اب نارملٹی یا ادھر ہوگی یا ادھر ہوگی ایک طرف کو ہوئی فرض کیجیے لیفٹ کی طرف ہو گئی اس کی مانی کیا ہے کہ مزاج نہیں مل رہا ہر وقت کی چکچک چک ہے خامخواہ جو ہے گھر جو ہے اس کے اندر اختلاف ہی اختلاف ہے ہر وقت کی لڑائی چل رہی ہے تو اس میں اس سے بہتر اطلاق ہو جائے وہ ہے طلاق سورہ طلاق کہ خام اس قسم کے مسلوں میں لیکن یہ کہ طلاق جو آخری شکل ہے اس کے کچھ حدود ہیں قیود ہیں ضوابط ہیں قواعد ہیں قوانین ہیں ان کی پوری پابندی ہو جیسا کہ سورہ نثا میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اگر وہ علیحدہ ہو جائیں تو اللہ دونوں کو غنی کر دے گا اس کو بھی اور اس کو بھی اس کے لیے بھی کوئی بہتر شوہر کے لیے بہتر کوئی بیوی عطا کر دے گا اور اس بیوی کو کوئی شوہر بہتر عطا کر دے گا ایک دوسری انتہا یہ ہوتی ہے کہ شوہر اپنی بیویوں کی اتنی دن جو ہی کرے اتنی ان کی جو ہے پیمپرنگ جس کو کہتے ہیں کرے کہ اس میں حدود اللہ بھی ختم ہو جائے شریعت کے تقاضے بھی ختم ہو جائیں شریعت کے احکام بھی کہیں جو ہیں پامال ہو جائیں سب سے بڑھ کر یہ کہ جو اپنے فرائض ہیں دعوت و کامت دین کی جد کو ان کو وعدہ نہ کر سکے تو اہل و عیال کا اتنا لحاظ یہ غلط ہے تو دو انتہاؤں کو یہاں پر لیا گیا ہے پہلی انتہا میں بھی بات کی گئی حضور سے دوسری میں بھی اگرچہ پہلے کا سوال حضور کے لیے ہے ہی نہیں حضور نے نہ کوئی طلاق دی نہ آپ کو طلاق دینے کی اجازت تھی اس لیے کہ آپ کی ازواج متحراز جو ہیں وہ تو امت کے لیے ماؤں کی حیثیت سے ہیں اور سورہ احذاب میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ کسی اور سے بعد میں نکاح نہیں کر سکتی تھے تو طلاق دینے کا سوال نہیں اسی لیے آپ کو چار کی وہ حد ہے لمٹ ہے اس سے بھی آگے بڑھ کر مزید نکاح کرنے کی اجازت دی گئی تھی برال یہ رب دیکھ لیجئے گا اب آ کے ہم چلتے ہیں وقت ہی کمی کی کمی کے زیادہ تمہیر میں وقت نہیں لینا چاہتا ان صورتوں پر میرے پڑے مفصل دروس موجود ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یا اذا یاف اور تلقت اے نبی جب آپ لوگ نکاح اور اپنی عورتوں کو طلاق دیں اب دیکھیے یا یہ نبی واحد تلق النساء الصاف جمع کسی گا اس لیے کہ حضور سے متعلق ہی نہیں ہے حضور کو تو مسلمانوں کے نمائندے کی حیثیت سے اور معلم کی حیثیت سے اور حادی کی حیثیت سے خطاب کیا گیا اصل میں مسلمانوں سے ہے کہ جب تم طلاق دو اپنی بیویوں کو فتح کو تو ان کی عدت کے حساب سے طلاق دو عدت جو ہے وہ ایک تو یہ کہ توہر میں طلاق دی جائے حیض کی حالت میں نہ ہو اور پھر یہ ہے کہ اگر دینی ہی ہے تو پھر اس کے بعد بھی جو طلاق دی جائے وہ بھی پھر توہر کی حالت میں دی جائے اس طریقے سے جو بھی قوانین ہیں وہ آسل ادا عدت کا پورا لحاظ رکھو وہ عدت اس طریقے سے بھی ہے کہ متعلقہ جو ہے جو عدت اس کی ہوگی اس کے اندر وہ کوئی اور شادی نہیں کر سکتی البتہ عدت پوری کرنے کے بعد وہ آزاد ہوگی عدت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اگر طلاق رجی ہے تو وہ اسی عدت کے اندر شوہر واپس اپنی بیوی کو لوٹا سکتا ہے اور اگر وہ ایک یا دو طلاقیں تھیں طلاقیں بائنڈ ہو گئی ہے ان کے درمیان سیپریشن ہو چکی ہے تب بھی وہ بغیر کسی اور حلالے وغیرہ جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ عورت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے پھر وہ طلاق دے تو سابش اور سے اس کا نکاح ہو بلکہ یہ کہ وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں اگر صرف دو طلاقوں کے بعد عزت ختم ہوئی تھی تو یہ تمام قواعد و ضوابط ہیں بطق اللہ ربکوم اور اللہ کا تقوع اختیار کرو جو تمہارا رب ہے لاتخ رجو ہن بجو انہیں مت نکال باہر کرو ان کے گھروں سے کہ بہ غصے میں آئے ہوئے ابھی تلا آدمی نکل جاؤ میرے گھر سے یہ نہیں یہ قتل غلط بات ہے اس کی عدت ہے اور اس عزت کے اندر وہ تمہارے یہاں رہ سکتی ہے تمہیں رکھنا ہے اسے اپنے یہاں بلا یخروجنا وہ خود بھی نہ نکلے اللہ انیاتی نا بے فاہ اگر کوئی کھلی بے حیائی کی بات ہوئی ہے کوئی بدکاری ہے عورت نے وہ معاملہ اور ہے کہ اس میں کوئی عام حالات میں نہیں وہ تل ہے یہ وہ من حُدُودَ اللَّهِ اللہ ہے اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا فق ظلم نفسا تو اس نے تو اپنے اوپر بڑا ظلم کیا لا تر لال اللہ یوہ جس و بادہ ظال تمہیں نہیں معلوم کہ شاید اس کے بعد اللہ تعالی کوئی نئی صورت پیدا کر دے غصے میں آ کے ایک طلاق دی بیوی بی ابھی عدت کے اندر گھر ہی میں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ غصہ ختم ہو جائے اسی میں ایک ہی طلاق دی کہ رجوع کر لیا جائے اللہ تعالیٰ کیا پتا اور کوئی حالات ایسے پیدا ہو جائے نئی صورت پیدا ہو جائے کہ اس سے آگے بات بگڑے بگڑے نا فائدہ بلگنا البتہ جب عدت پوری ہو گئی ان کی جو یاد ہے فارم سے اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا فام سے اڑنا بھی معروف او فارغ اہلنا بھی مارو یا تو اب کہہ کر لو کہ اگر رجوع کرنا ہے تو بس اپنے گھر میں روکو لیکن بھلے طریقے سے یہ نہیں کہ انہیں ستانے کے لیے روک لیا جائے اور فارغ یا پھر ان کو چھوڑ دو ان سے علیحدگی اختیار کر دو وہ بھی بالمعروف بالمعفروفی دستور کے مطابق بھلے طریقے سے وہ اشدو زب عظیم اور اس رجعت اگر تم رجوع کر رہے ہو تو دو اپنے گواہوں دو اپنوں میں سے جو معتمل لوگ ہوں جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے انہیں گواہ بنا لو کہ میں نے طلاق دی تھی اب میں اس کو رجوع کر رہا ہوں تو یہ دو گواہ اس کے ہیں وقیم الشہاد اللہ اور یہ گواہی قائم کرو اللہ کے لیے ظاہم یوا جو یہ ہے جو جس کی نصیحت کی جا رہی ہے من کانا یو بن وومل بل آخر اس شخصوں کے جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر جیسے ہم نے دو جگہ دیکھا کہ حضور کا عثوائے حسنہ ہے لیکن کس کے لیے اپنی جگہ تو وہ عثمائے حسنہ کاملہ ہے لیکن اس سے استفادہ کون کرے گا من منقانہ یرج اللہ بل یوم الخرہ بضکر اللہ کا حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں بھی اسوا ہے کس کے لیے منقانہ یرج اللہ بل یوم الاخر اسی طرح یہاں پر مایا ظال کا یہ واد اور نصیحت تو کی جا رہی ہے لیکن اس کے لیے من کہانا یومو بلّہ و یوم آخر جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر اب اس کے بعد یہ سورہ مبارکہ میں یہ بڑا عجیب مقام ہے اس اعتبار سے قرآن کا عجیب اس کے معنی کیا ہے دل لبھانے والا حسین یہاں اللہ کے تقوی کا جو مقام اور مرتبہ واضح کیا جا رہا ہے اللہ کی نگاہ میں اگر واقعی حقیقی تقوی ہے صحیح تقوی ہے قلب کا تقوا ہے جیسے کہ حضور فرماتے تھے اپنے دستے مبارک سے تین برتبہ آپ نے اشارہ کیا اپنے سیدھ مبارک کی طرف اتوا ہا ہونا اتوا ہا ہونا اتوا ہکوا یہ ہوتا ہے دل میں تقوی ہے تو تقوی ہے باقی لباس اور مزاقہ یہ ساری تکلیوں کسی بنا لی اور اندر کا معاملہ نہیں ہے تو یہ بحرو ہے یہ تقوی نہیں ہے لیکن حقیقی تقوی ہو تو پھر اس کا کیا مقام ہے اب دیکھیے پہلی بات آ رہی ہے من یت اللہ یج اللہ بخر جن جو شاء کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کر دے گا جہاں بالکل نظر نہیں آئے گا کہ کوئی راستہ اللہ راستہ پیدا کر دے گا بالکل نظر نہیں آ رہا تھا موسا کے ساتھیوں کو کہ اب کیسے بچیں گے ساتھوں کوشکر آگے آگے سمندر ہے اللہ نے راستہ پیدا کیا خود حضرت ابو بکر کا جو حال ہو گیا تھا کہ حضور اگر انہوں نے ذرا بھی دیکھ لیا نیچے اپنے قدموں کی طرح بھی نکال ڈالی تو ہم نظر آ جائیں گے ان اللہ اللہ. پھر حضور گئے تائف لیکن وہاں سے خالی ہاتھ آئے مدینے میں اللہ نے خود ہی کھڑکی کھول دی چھ آدمی ایمان لے آئے آپ گئے ہی نہیں اور وہاں انقلاب بھی آ عظیم اس اعتبار سے اللہ مخرج پیدا کرتا ہے تم صحیح طریقے پر چلتے رہو تقوی اختیار کرو صحیح راستے پر جد و جہد کرو یہ کام اللہ پر چھوڑو کب اسے منظور ہے اس کا کامیاب ہونا جب ہوگا وہ راستہ ایسا کھول دے گا تو تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا وہ یرز من ہے لا یا اور اسے رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا یہ دین کی جد و جوہ دھو غلبہ دین کی جد و جوہ دھو اپنے آپ کو ادنے کی و نسو کی و وہ و مماتی اس کا فیصلہ کرنا تو سب سے بڑی رکاوٹ آتی کھائیں گے کیا تو اللہ تو کہتا ہے راض میں ہوں ہے ایمان اور یقین اس پر کر کے دیکھو تو صحیح اس پر اعتماد تو کرو لیکن یہ تو اس پر اعتماد کرنا توکل بڑی مشکل بات ہے وہ تو جتنا ایمان ہوگا اتنا اعتماد ہوگا اور گہرا ایمان ہوگا گہرا اعتماد ہوگا من یت نقل یا نیس الحصیب وہ من یت مکر اللہ فَهُوَ حسب یہ تو ابھی تکمہ والے کی بات ہے کہ وہ وہاں سے رس دے گا جہاں سے اسے ملے گا بھی نہیں اور جس نے اللہ پر کر لیا تو وہ اس کے لیے بہت کافی ہو جائے گا تبقول کر کے تو دیکھو